الله لله لأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنه إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلع لكم أعمالكم ويحفر لكم ذنوبكم ومن يدح الله ورسوله فقد فات فوضا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر رمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مختده وقال في موضي آخر قد كانت لكم وسوة الحسنة ابراہیم وزیہ نما ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے رائے و زیبہ ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد وہ ذات مبارکہ اور مقدسہ پر انگن رود و سلام نازل ہوں جن کا نام نام اسم غلامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری انسانیت کی لیے نبی رحمت بنا کر کے مبوس کیے گئے معزز حاضرین و ناظرین الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے الحجہ کے مہینے میں جنہیں اللہ حرکالمین استعار سے نوازتا ہے وہ حج کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں یہ حج اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ اللات کی سنتوں میں سے ہے جہاں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے دین کا شعار اور پہچان ہے وہی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ اللاطلام بڑے ہی عظیم نبی اور رسول ہیں ان العزب رسولوں میں سے ایک ہیں اور اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان میں فضیلت و برتری کے لحاظ سے آپ دوسرے مقام پر فائز ہیں سب سے افضل سب کے پیشو اور رہبر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرے مقام پر جس نبی اور رسول کا مرتبہ یا نام آتا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ اللاۃ السلام کی ذات مبارکہ ہیں ابراہیم علیہ صلام کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہت سارا نمونہ ہے میں نے دو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا یا اکثر نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سور عام کی آیت نمبر نبے ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے تقریباً اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا اس کے بعد کیا فرمایا اولائک کلین حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی قب ہدا ہوں مختد اللہ پبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی ہدایت پر قائم رہیے ان کی اقدع کیجیے ان کی پیروی کیجیے کیونکہ تمام نبیوں کا دین ایک تھا شریعتیں مختلف تھیں لیکن نبیوں کا دین ایک تھا دین تو عہید تھا تو اللہ اور ماتا بہ نبی کے بارے میں کہ ان کی اقدعا کیجئے ان کی پیروی کیجیے ان کے کی عقیدے پر قائم رہیے کیونکہ تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا دوسری عادت جو ہم نے فرمائی پڑھی ہے اس شاید کریمہ میں اللّہ ابی نے بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے فرماتا ہے قد اہل ایمان کو ہم کو کو مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قد کامتمسد الحسن فی ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین لذیذ اور جو ان کے ساتھ تھے ان پر جو ایمان لائے ان کی زندگی میں حس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اے مومنوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آج کے درس میں والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اولاد پر والدین کے حقوق کے تعلق سے ہمیشہ ہم گفتگو سکتے رہتے ہیں لیکن والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں عبدالحجیہ کا مہینہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط کے حوالے سے ان کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم آیات کریمہ کے حوالے سے آج کے اس خطبے میں میں چند باتیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ ملتا ہے کیا درس ملتا ہے اولاد کے تعلق سے اولاد کے کیا حقوق ہم ایک ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے آج کے اس خطبے میں انہیں باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جہاں اولاد پر والدین کے حقوق ہیں وہیں اولاد کے والدین پر بھی حقوق ہیں اور یہ بات میں بتا دوں والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں وہ پہلے عائد ہوتے ہیں اور اولاد پر والدین کے حقوق بعد میں عائد ہوتے ہیں اولاد بڑی ہو جائے خدمت کرنے کے قابل ہو جائے برسرے روزگار ہو جائے اس کے بعد اولاد پر والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں لیکن ایک اولاد کا حق بچوں کا حق ماں باپ پر پہلے سے عائد ہو جاتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں نمونہ ملتا ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے فطی ابراہیم علیہ السلام نیک اولاد کی دعا کی ہم صرف اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں اولاد دے دے اللہ ہمیں اولاد دے دے میرے بھائیوں نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نیک اولاد اگر رہے گی تو آپ کو سکون رہے گا آپ کو اطمینان رہے گا اگر اولاد نیک نہیں ہے اولاد اگر دین سے دور ہے یا اس طریقے سے اولاد اگر نافرمان فرمان ہے تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی ماں باپ کی زندگی اجین بن جاتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو نیک اولاد صاحب اولاد کی دعا کرنی چاہیے ہنس براہم نے کیا دعا کی رب حبلی من سوالحی اللہ تعالیٰ تو میں نیک اولاد فرمائے اسی سال کی عمر میں اللہ ان کو اولاد ع فرمائی تھی سب سے پہلی اولاد حسط اسماعیل علیہ ساط وسلام اسی سال کی عمر میں دعا کیا رب حبلی من سوالحی اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد فرما یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں اولاد دیتے دے نہیں کبھی اللہ کی ذائق سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی سال کی عمر ہے اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ البامین ہر چیز پر قاضر ہے اللہ البامین ہر چیز دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کی رب حبریم صاحب اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولا عطا فرما اور اللہ ابرامین نے بہترین نیک اولا عطا فرمائی حفظ اسماعیل اسلام عطا کیا ہفتے اصحاق عطا کیا دونوں نبی اور رسول ہیں اور دونوں کی نسلوں سے اللہ رب العالمین نے امبیاء کرام پیدا فرمائے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی جناب علی محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو سب کے سردار اور عضطِ صاحب کے اولاد سے بنو اسرائیل جو بنو اسرائیل کی طرف انبیاء بھیجے گئے وہ سارے انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں نیک اولاد کی دعا کریں کہ اللہ ابرام ہمیں نیک اولاد کا فرما حق ذکریہ نے بھی دعا کی اللہ اور بلامین سے کیا فرمایا انہوں نے دعا کی رب حبلی ملت کا ضروری با ان کا سمیوں دعا اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے میں بہترین ضروریت فرما نیک اور باقیدہ ضروریت فرما ان نقاصمیہ دعا اللہ تعالیٰ تو ہی دعاؤں کو سننے والا دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ دعائیں سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں دعا کو قبول بھی فرماتا ہے تو ہمیں جب بھی دعا کرنا انہیں ایک اولاد کی دعا کرنی چاہیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ ہی اولاد دینے والا ہمارے معاشرے میں کیا ہے شادی ہو گئی دو چار دس سال گزرے اولاد نہیں ہو رہی قبروں پر جاتے مزاروں پر جاتے ہیں درگاہوں کے پاس جاتے ہیں پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد دے دیجیے نعود باللہ یہ شرک تو مکہ کے مشرک نے بھی نہیں کیا تھا مکہ کے مشرق کسی کے دربار پر اولاد مانگنے کے لیے کبھی نہیں گئے انہوں نے یہ بھی شرک, یہ شرک نہیں کیا تھا جو آج کا نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان شرک کرتا ہے نبی پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے لیکن اولاد نہیں ہے مزاروں اور درگاہوں پر جاتا ہے وہاں جا کر کے جو ہے دھاگے باندھتا ہے درختوں پر جا کر کے دھاگے باندھتا ہے فلاں عورت گئی تھی اس کو اولاد مل گئی اس کو خبر پہنچتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے درگاہ پر دھاگا باندھنے کے لیے نوز بلّہ مزاح دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا وقت مقرر ہے اللہ نے مقرر کیا تھا کہ فلاں وقت میں آپ کو اولاد ملے گی ہم نے جلدی کیا صبر نہیں کیا اور جا کر کے شرک کا ارتکاب کر بیٹھ گئے دیا اللہ ہی نے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ ہی دینے والا اللہ سب کا خالق اور مالک ہے وہی سب کا رازی ہے وہی سب کا معبودی حقیقی ہے لہذا جب بھی اولاد مانگو اللہ تعالی سے مانگو اللہ ہی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا یہ بہت بڑا شرک ہے بہت بڑی گمراہی ہے کہ اللہ تعالی کی روبیت کے اندر شرک ہے جو مکہ کے مشرق یہ شرک نہیں کیا کرتے تھے. جو آج کے نام نہاد کلمگو مسلمان شرک کرتے ہیں ایسے شرک سے انسان کو توبہ کرنے چاہیے اسی بدعملی اور نافرمانی اور گمراہی سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے تو سب سے پہلا نمونہ سب سے پہلا درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں نبی ہیں اس کائنات میں دوسرے مقام پر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں دو, ہم, ہم کہتے ہیں دوسروں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جن کی زندگی کا کوئی عطا پتہ نہیں کیسی ان کی زندگی گزری قبروں کے اندر مضمون ہے کیسے ہیں کیسے تھے وہ لوگ اللہ بہتر جاننے والا ہے ان کے پاس جاتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں دوسرے مقام پر ہیں فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللّہ تعالیٰ دینے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کسی کو اولاد دے اسی سال کی عمر میں اللہ ان کو الادا فرمایا اسی سال کی عمر ہو گئی تھی اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو چالیس پچاس سال پچیس سال کی عمر ہی میں اولاد ہو جاتی لیکن نہیں اللہ دینے والا اللہ نے ہر چیز کا بہت مقرر کیا اتنے عظیم نبی و رسول لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کریں اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایسے درواز دروازوں پر جاتے درگاہوں پر جن کی پوری زندگی شرک کے اندر گزری بدات و خرافات کے اندر گزری کس حالت میں مرے وہ کیا کرتے تھے کچھ خبر نہیں کسی کو اس خبر کے اندر کسی انسان کی بھی قبر ہے یا کسی جانور کی یا کسی کتے اور بلی کی قبر ہے یا کوئی اس قبر کے اندر کون ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم قبریں کھودی کی معلوم پڑا گدھے کو لوگ پوجا کرتے تھے گدھے سے جا کر کے مانگتے تھے اس خبر کے اندر کسی انسان کی ہڈیاں نہیں ملے گدھے کی ہڈیاں ملیں بلیاں کی ہڈیاں ملتی ہیں خبروں کے اندر آج یہ سنتے آلے میرے بھائی گھنا اونا شرک ہے یہ شرک تو بن کے کہ مشرق بھی نہیں کیا کرتے تھے جو آج کا نام نہاد مسلمان شرک کرتا ہے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ ہی دعا قبول کرنے والا اولاد دینے والا نمبر دو جب اللہ ان کو الا فرمائی کیا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی کیوںکہ نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ ماں بکم نعمت رحمن اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمت ہے چاہے مال کی نعمت ہو اولاد کی نعمت ہو صحت کی نعمت ہو تندرستی کی نعمت ہو نئی بیوی کی نعمت ہو گھر اور اولاد دنیا کچلی بھی نعمتیں ہیں حتیٰ کی دین سے متعلق نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ ابامین کی طرف سے اللہ دینے والا بس اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے یہ لہٰذا اللہ دینے والا ہے ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا اللہ دینے والا ہے اللہ رب العامن دینے والا لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے حضرت ابراہیم نے کیا دعا فرمائی الحمدللہ للہ لذی. کیا انہوں نے کہا الحمدللہ للہ لذی. تمام تعریفیں اللہ رب العامن کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے وہ اسماعیل و اسحاف ان عربی دعا تمام تعریف ہر قسم کی حمد و صنا بلائی و بزرگی سب کے لیے ہے جس نے ہمیں بُڑھاپے میں اسماحی الصحق ادا کیا بُڑھاپے میں اللّہ رب العامن کو یہ الادا کی دسی سال کے بعد اللہ رب کو ان عربی لسمی اور دعا نئی عرب دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اگر وہ نعمت کسی کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے ایسی نعمت جو اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا تو اس آدمی کا بھی شکریہ ادا کیجئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اولاد دینا بارش برسانا مارنا جلانا دنیا کے نظام چلانا ہوائیں چلانا صحت دینا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا کوئی نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی جو اللہ علامہ کسی کے حوالے سے آپ کو دیتا ہے کسی کے حوالے سے اگر آپ کو کسی کے ذریعے سے نوکری ملی آپ اس آدمی کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ نے اچھی جگہ پر مجھے نوکری لگوا دی مجھے حضر حلال کا ذریعہ آپ بن گئے یہ اللہ نے اختیار دیا ہے آپ بیمار تھے آپ کو ڈاکٹر کے پاس کسی نے پہنچا دیا آپ کے پاس گاڑی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس میں آپ اس آدمی کا شکر ادا جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اگر تاخیر ہو جاتی تو آپ کی موت بھی ہو سکتی تھی اس آدمی کا شکر ادا کیجیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا اللہ ہی مسبب الاسباب ہے وہی سبب بنانے والا بھی ہے لہذا جو آپ کے لیے سبب بن جائے جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا یاد رکھی اس بات کو جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اس میں کوئی سبب نہیں بنتا ان میں کوئی سبب نہیں ہوتا اللہ نے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے ان میں اگر کوئی آپ کے لیے سبب بن جائے آپ اس کا شکر ادا کیجئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب اللہ ملاب کے نظر آئے تو حسین ابراہیم نے کیا کہا اللہ کی تعریف بیان اللہ کی حمد و صلاح کیا الحمد للہ وحب علی عرل بر اسماعیل و اسحاق بڑھاپے میں لمبی عمر ہو جانے کے بعد اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں اللہ نے میں اولاد دی اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے تو ہی میری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا نمبر تین اولاد مل گئی اس کی تربیت کا انتظام کیجیے اچھی تربیت کا دینے والا اللہ تعالی ہے تربیت آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کو بچوں کی اچھی اور دینی تربیت کرنا ہے اس کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیجئے اچھے ماحول کا انتخاب کیجئے اچھی تعلیم اور دینی تعلیم و تربیت کے انتظام کیجئے آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اولاد دے دیا اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو دیندار بنائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کو دیندار بنائیں اور دین کو اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر کریں ہر کوشش کریں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا ایسی جگہ جو شرک کا گڑھ تھی شرک اور پفر ہوا کرتا تھا راک سے نکال کر کے لا کر کے ان کو مکہ کی سرزمین میں بسایا کہاں پر خانے کعبہ کے پاس ربنا انی ربنا انی انسکن تو منظور نہیں تھی بے وادی امدابل محرم اور ابان علیہ وقیم السلام اے اللہ ہر غلامین میں نے اپنی ضروریت کو ایسی وادی میں جو غیر جی ذرا ہے غیر آباد ہے جہاں پانی اور انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایسی جگہ تیرے حرام گھر کے پاس بیت اللہ کے پاس لا کر کے میں نے انہیں آباد کر دیا ہے اور ابان علی وقیم السلح اے معاقی وہ نماز کی پابندی کریں نماز پڑھے نماز پر قائم رہے تیرا یہ گھر جو ہدایت کا سرسما ہے کھانے کا مرکز ہے یہ پوری دنیا والوں کے لیے اس گھر کے پاس لا کر کے میں نے اپنی ضروریت کو لا کر کے بسا دیا ہے کہاں سے شیر کو کفر کی دلدلوں دلوں سے نکال کر کے شرک کو کفر کی آماش سے نکال کر کے وہاں سے ان کو ہٹا کر کے لا کر کے تیرے حرام گھر کے پاس جو ہدایت اور توحید کا سر ہے پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے میں نے لا کر کے اس اپنی اولاد کو وہاں تیرے پاس تیرے گھر کے پاس لا کر کے بسا دیا ہے وہاں سے نکال کر کے وہاں پر لے کر کے آئے. ایسی جگہ بچوں کو رکھیے جہاں بچے دین داری پر قائم رہے ایسی جگہ مت بھیج دیجئے جہاں بچے کفر اور شرک کی دل دل بھی گرفتار ہو جائے سب کچھ چھوڑ دے دین سے بھی منحصد ہو جائیں۔ دین کو بھی چھوڑ دیں اور غیر مسلم بن جائیں اور اس طریقے سے دین سے ہراف کر جائیں ایسی جگہ نہ رکھیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بلکہ ایسی جگہ جہاں دین کی ایمان کی حفاظت ہو کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس دین ہے دین سب سے قیمتی سرمایہ توحید سب سے قیمتی دولت ہے اس کے علاوہ دنیا کی تمام دولتیں ہیں چھ اگر انسان کے پاس توحید اور دین ہی نہیں رہے گا دنیا کی ساری نعمتیں رہیں دنیا کی ساری دولت ہے اس کے پاس کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لا کر کے بیت اللہ کے پاس اپنے بچوں کو گھر آیا ربرقی مصلاح تھا نماز قائم کریں گھر لیجئے مسجد کے پاس لیجیے تاکہ بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں مسجد کا بڑا اہم رول ہے بڑا اہم کردار ہے ایک اولاد اور ایک گھر والوں میں بب... اور مسلمان یا نیک لوگوں کے دین پر ثابت قدمی کے لیے بہت اہم رول ہے اس لیے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا جب آپ حضرت کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں قبا میں ہیں آپ نے قبا مسجد کی تعمیر کی مدینہ پہنچتے مسجد نبی کی تعمیر کی گھر بعد میں بنایا ہم پہلے گھر بناتے ہیں مسجد نہیں دیکھتے پہلے پہلے گھر دیکھتے ہیں اللہ کسور نے پہلے گھر بنایا نہیں پہلے مسجد بنائی کوبا کے اندر پہلے مسجد بنائی سترہ اٹھارہ دن تک آپ نے قبا میں قیام کیا آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی قبا والوں کے لیے کیونکہ مسجد رہے گی سارے مسلمان ملیں گے دیر پر استقامت ہوگی دیر پر قائم رہیں گے ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں گے اگر مسجد رہی ہے دوسرے لوگ بکھرے ہوئے ہیں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی پنج وقتہ ملاقات ہوگی جماعت کی لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے مدینہ پہنچتے ہیں مسجد نبی کی تعمیر کی انہوں نے مسجد سے پہلے میں پہلے اس کے بعد گھر کی تعمیر کیا کیوں اس لیے کہ مسجد تیار ہو جائے گی سارے مسلمان ہو کر کے اٹھا ہو کر کے یہاں پر آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز ادا کریں گے اس لیے گھر سب گھر بڑھانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گھر لینے سے پہلے مسجد دیکھیے کہ آپ کے پاس, پاس میں پڑوس میں مسجد ہے کہ نہیں ہے گھر چاہے اتنا عالیشان کیوں نہ ہو اور اس طریقے سے وہاں پریشانی ہی کیوں نہ ہو لیکن میرے بھائیوں دنیا کی پریشانی ایک دن ختم ہو جائے گی آخرت کی پریشانی کبھی نہیں ختم ہو. دنیا میں اگر گھر ہے آپ کے پاس راستہ نہیں ہے لائٹ کا پرابلم ہے روڈ کا پرابلم ہے اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا وہ دھیرے دھیرے اور اگر نہیں حل ہوا تو کم سے کم آپ مسجد کے پاس ہیں مسجد آپ کے قدر آپ کو دین پر قائم رہنے میں بڑا رول ادا کرے گی کم سے کم یہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کا ہمیں یتن کرنے کی ضرورت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ ہمیں درس نہیں ہے جا کر کے مکہ کے پاس انہوں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے وہاں رہیں گے توحید پر قائم رہیں گے اور اس طریقے نماز کی پابندی کریں گے اس لیے انہوں نے ایسا کیا کیا ہم ایسا کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہم ایسا نہیں دیکھتے ہم دیکھتے سب سے سستا مکان ملے گا کہیں بھی مل جائے کوئی بھی رہنے والا ہو ہمیں سستا مکان چاہیے بس یا عالیشان گھر چاہیے ہمیں تو ہر قسم کی ہمیں کیا چاہیے ہر قسم کی فیسلٹیز ہم کو چاہیے چاہے وہاں مسجد ہی نہ ہو چاہے آپ کو پانچ کلو کی آبادی میں قربو جوار میں آپ کو کہ مسجد ہی نظر نہ آئے لیکن آدمی جا کر کوئیں اپنا کر لیتا نہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ. یہ غلط طریقہ ہے اپنے اولاد کو گویا کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں دینی انہیں دینی ماحول مہیا نہیں کر رہے ہیں ہم کو ان کو دینی ماحول دینے کی ضرورت ہے حصیف ابراہیم علیہ السلام نے دینی ماحول ان کو فرایا جا کر کے بحبۃ اللہ کے پاس ان کو ٹھہرایا لہٰذا میرے بھائی ہمارا بھی کردار ہے عمل ہونا چاہیے وہ ہمارے ہے حصیف ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی سے ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ میرے مرب اللہ کے ال حدیث ہے کہ قیامت کے دن جسے اللہ رب اللہ نے رعایتہ فرمایا اور انہوں نے رعایا کی حقوق کی خلاف ورزی کی خیانت کی تو اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ قائن بن کر کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی جسے اللہ نے اولاد دیا لیکن دین کی تربیت نہیں کی اسے دین پر قائم رہنے کے لیے جتن اور کوشش نہیں کیا دینی تربیت رہی کی ان کو دنیا کی تمام چیزیں اسے دی ہر چیز کی محکو مہیا کیا لیکن دین جو سب سے بنیادی چیز ہے جو جیسے جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے ویسے ہی ہمارے لیے دین روح سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کا خیال نہیں رکھا اس نے اور دنیاوی چیزوں کا خیال رکھا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیا اسی جگہ جہاں بچہ جانے کے بعد دین سے مرتد ہو گیا ارتداد کا شکار ہو گیا دین چھوڑ دیا لیکن تعلیم بہت خوشی حاصل کر لی میرے بھائی ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں جو بچے کو دل سے مرتد کر دے دین سے, سے ختم کر دے آپ اعلیٰ تعلیم دیجیے لیکن اس کے حدود ہیں اس کے ضابطے ہیں ہمیں نہیں کہتے آپ بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے انجینئر نہ بنائیے بنائیے آپ لیکن ان کی دینی تربیت کا بھی خیال رکھیے دین کی تربیت بھی اس کا خیال رکھیے ایسی جگہوں کا انتخاب کیجئے جو بچے کا دین پر رہنے میں اسے اسے کوئی پریشانی نہ ہو اور دن پر قائم اور دائم رہے ایسی جگہوں کا ایسے مدرسوں اور ایسے اسکولوں کا ہم کو انتخاب کرنا چاہیے اور ایسی جگہ اور مقامات کا ہم کو انتخاب کرنا چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام نے لے جا کر کے اپنے بچے کو کہاں پر آباد کیا مکہ مکرمہ کے پاس جا کر کے ان کو آباد کیا لہذا ہمیں بھی ایسی دینی ماحول اپنے بچوں کو مہیا کرنے کے لیے بچوں کا حق ہمارے اوپر ہے نے بیان کیا کہ اللہ رب قیامت کے دن پہلے ماں باپ سے پوچھے گا کہ تم کو ہم نے اولاد دیا تم نے اولاد کہاں پیدا کیا کہ کی نہیں کیا پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا اولاد سے بعد میں سوال ہوگا کہ تم نے ماں باپ کہاں پتا کیا کہ کی نہیں کیا اس سے بعد میں سوال ہوگا پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا اسے بہت گمبھیر مسئلہ ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے آپ لوگ ہم لوگ اسے لائٹ بنا لیں اسے ہلکا نہ سمجھیں کہ خلاص اولاد ہوگی معاملہ ختم ہو گیا حل ہو گیا نہیں ہم کو اس کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے اگر وہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے دینی کی تربیت کریں گے وہ ہمارے لیے بعد میں صدقے جاریہ بھی بنیں گے لیکن اگر ہم ہی ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن گئے ہمیں ان کو دین سے مردد کرنے کا ذریعہ بن گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا وہ بال جان ہوں گے وہ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے لیے برائی کا ذریعہ ہوں گے اور جب تک وہ برائی پر قائم رہیں گے کرتے رہیں گے ہمیں بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا کیونکہ ہم ان کا ذریعہ بن گئے اگر ہم ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنیں گے جب تک دین پر قائم رہے گے نیکی کریں گے اس کا عدر بھی ہمیں ملتا رہے گا اور جب وہ گناہ کریں گے تو گناہ بھی ہم ان کو ملتا رہے گا لہذا یہ کوئی ہلکا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ کہ کریں گے تو ثواب نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے ان سب پر آپ کو ہم کو مل بیٹھ کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے فکر की ہونے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہمیں है ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب اچھا ماحول دینی ماحول ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور دینی ماحول میں بچوں کو رکھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے لیے دعا کریں ثابت آدمی کی اور ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں کو بور کہ ماں باپ کی دعا بدعا دونوں قبول ہوتی ہے اس لیے ہمارے بھی نے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بدوا نہ کرنا ہو سکتا وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بدوا قبول کر لی جائے اور تمہاری بدوا کے نتیجے میں تمہاری اولاد دوبراہ ہو جائے اور اس طریقے سے پریشانیوں کے اندر ممتلا ہو جائے کبھی بھی انسان کو بدعا نہیں کرنی چاہیے اپنی اولاد پر اولاد کتنی سرکش کیوں نہ ہو جائے کتنی نافرمان کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی ایک ماں باپ کو ہمیشہ نرمی کا اور پیار اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کو درگزر کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے نیک کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے یہ انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا اللہ ان کو معاہد بنا اللہ ان کو شرک سے دور رکھ توحید پر قائم رکھ انسان کو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے حسن ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے اور اب بھی علی ضروری تھی اور اب بنا وہ تو کمپل دعا مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دعا کر رہے حصب الرحم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا انسان کو ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب طبیعت قلبی اللہ تعلیم وہ یا مشرف القلوب صرف کلبی اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے تمہارے دل کو اپنی عبادت اپنی دیر پر قائم رکھ اور دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تو اپنی اعتاد پر قائم رکھ ثابت قدمی فرما ہمارے بھی دعا کرتے تھے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے حاصل ابراہیم دعا کیا کرتے تھے ربی جالیہ ملتی مسلح اللہ تعالیٰ تمہیں نماز قائم کرنے والا بنا رہا ہمیشہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کیا ابراہیم اسلام نماز نہیں پڑھتے تھے نوبل پابندی کے ساتھ نماز قائم کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ میں نماز کا قائم کرنے والا بنا کب آپ کے ہمارے دل پھیر دیے جائیں اللہ کے سلوی سے بندے کا دل انسان کے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جدر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے انسان کو کب انسان شیطان کی پیروی شروع کر دے کب شیطان کے مہکاؤ میں آ جائے کب شیطان کے نرغے میں انسان آ جائے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللّہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توحید پر پیر پر نماز پر قائم رکھے حسب الرحمٰس دعا کر رہے اور اب بھی جالیم مقیمت صلاح وہ ضروری تھی اللّہ تعالیٰ تمہیں نماز کو قائم کرنے والا بنا اور ہماری ضروریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا ہماری ضرورت ہماری اولاد کو جو اولاد ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ تم کو نماز پر قائم کرنے والا بنا اور اب بنا وہ تقبل دعا اللہ تعالیٰ ایمارت تمہاری دعا کو قبول فرما لے دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بھی کرا لے یہ یعنی نہیں کسی بھی دعا کرتے جائیں دعا کرتے جائیں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگ رہا ہوں میں ہماری مانگ کو ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے تو یہ بھی حق ہے ہمارے اولاد کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کبھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں یاد رکھیں اس بات کو کتنا بھی آپ غصے میں جائیں کتنا ہی آپ جو ہے ان سے تنگ آ جائیں کتنا ہی زیادہ آپ کو سے تکلیف پہنچے لیکن یاد رکھیے کبھی آپ ان کو नहीं نہیں کرنا میں نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا اور ایک دو لوگوں کو بارے میں میں نے ان کو دیکھا بھی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بدعا کر دی اور یہ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو میری زندگی میں موت دے دے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی اولاد ان کی زندگی میں وفات پہ آگے مر گئی اللہ ان کی بدوا کو خبر گئے تھے اپنی اولاد سے اس کی نافرمانی سے بد دعا کر دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے ہماری زندگی میں اس کو موت دے دے بچے کی شادی ہوئی ایک لڑکا بھی پیدا ہوا لڑکا پیدا ہونے کے بعد جوانی کورم میں بیٹے کی وفات ہو گئی دو تین واقعات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے علاقے کے اندر اور کئی لوگوں کے بارے میں میں نے سنا کہ انہوں نے ایسا ایسی بد دعا کی ان کی اولاد ان کی زندگی ہی میں جوانی بھی وفات بھا گئی اس لیے کبھی بھول کر کبھی اولاد کے لیے بدوا کی دعا نہیں کرنا اگر دعا نہیں کر سکتے کم سے کم بد دعا نہ کرنا اپنے اوپر کنٹرول کرنا جذبات پر اللہ رسول کے حدیث آپ صادق مزدور کہیں آپ آل صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور بابن والدین کی دعا بد دعا دونوں قبول کر لیتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنی زبان پر بدوا نہ کرنا اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی نہ دعا کرنا بد دعا کرنا اگر کرنا دعا ہی کرنا کتنی بھی تکلیف پہنچ جائے وہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے تین کر رہے اللہ تعالیٰ کے جواب دے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ منٹے کے اللہ کے یہاں جواب دیں گے لیکن ہم کبھی اپنی زبان پر ان کے لیے دعا کے الفاظ نہ ادا کریں جب بھی دعا جب بھی زبان ہماری کھلے جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں ان کے لیے میرے بھائیوں ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے تو ہمارے تو حسین علیہ, علیہ السلام نے دعا کی اللہ البراہم سے ربض مقیم الصلاح اللہ تعالیٰ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور ہماری ضروریت کو بھی ربانہ تقبل اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دعا کو قبول کرنا لے چار باتیں ہم نے کے سامنے پیش کی ہیں باتیں تقریباً دس اور زیادہ ہیں وہ ساری باتیں آج کے خطبے میں نہیں ہو پائیں گی اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ایک اولاد کے حقوق ہمارے اوپر ماں باپ پر کیا عید ہوتے ہیں کیا ہم کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے خطبے میں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر برامین ہمیں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی توف اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے سالے بنائے محد بنائے اللہ تعالی انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ان کے نیکی پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے اللہ تعالی ان کو دنیا کے فطروں سے محفوظ رکھے شر سے محفوظ رکھے بیماریوں سے محفوظ رکھے دین اور توحید اور سنت پر قائم رکھے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ تعالی ہماری اولاد کو بنائے عامر العالمین بارک اللہ علیہ الرفاندی منفانی و یا کم بلآت الکل حکیم انتہا جواد الکریم ملک